کاف آئن سوجرو رحمت رکھا بد زکری یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکاریا پر کی تھی نِدَاءً نفیہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا ری شکی انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں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 جو خود آپ کا پسند پسندیدہ آواز آئی کہ ایز کریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیا ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ من کی بنیائی زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے قال ربك هو خلقتك من قبل ولم کہا ہاں ایسا ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے کال آیا کال آیا اللہ سویا زکری نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے فرمایا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 ان کو دانائی بھی ع اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیز بھی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے وہ بروالی دئی اور سوئ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 مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهْدِينُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا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 مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے جالمی جب شکی اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا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 قول الحق اللذی فی امترون یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم ان کے حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں ما کان لِللہِ ان يتخذ من ولد سبحانہ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 انب تم مست اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار اس لیے اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فاختلفت الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے چناچے جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن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 شی كان للرحمن ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے یقین جانئے کہ شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے فرمان ہے یہ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 نیک نامی عطا کی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے ج ہم نے انہیں کوہ تور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا عطا کیا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 اور نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيمِ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 لین انا مل می نریتی ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ذریتی بہی ومن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 فخلف من بعدهم خلف الصلاة الشهوات فسوف يلقون پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی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 اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے لا يسمعون فيها إلا سلاما و رزقهم فيها بکرتا <تصفيق> وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغ بات نہیں سنیں گے اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا تِلْكَ <تصفيق> جن جنت اللہتی نورث من عبادنا من کان تقيا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو وما نتنزل الا بی امر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا بھی لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمع رہو کیا تمہارے علمیں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 رکویا اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دو زخ پر گزر نہ ہو اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے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 قرن هم احسن اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلا کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى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 آخرت میں بھی ضرور ملیں گے کیا اس نے عالم غیب میں جھان کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے كلا ما يقول ونمد له من ہرگز نہیں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 فَلَا تَعْجَلْ عليهم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو ہم تو ان کے لئے گنتی گن رہے ہیں يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدا الرحمان کے پاس جمع کریں گے و نسوق المجرمین الى جہنم موردا اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمان عهدا لوگوں کو